بسم اللہ الرحمن رحم الرحمد صلی اللہ علیہ وحمد اللہ محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سفین الرواشہ ورسک علی طایم عام عین الص الباشہ باقی تمام سامعین خوراً اگرامی برادرہ سب کو شمع بار پھر سلامت کرتی ہے ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر چار سو چھیانوے ابلگ ایک سو اٹھتیس ہے چار سو چھیانوے دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے در دروس کی تعداد ایک سو جو ہے اوراد ف میں سے فتح کا درس ایک سو اٹتیس ہے ہمارے سلسلہ دس عور فتح کے پہلے حصے میں ہیں یعنی ملک الجبار میں اس میں کل پچاس لا الہ اللہ ہیں اور اس میں سے ابھی جو ہے اڑتالیسواں لال اللہ کے اندر مو اس میں سے ابھی چوتھا پیراگراف ہے اور وہ پیراگراف لا الہ سکم اس لیے شنواس میں ہے کل جو ہے اس مقدس دعا کے حوالے سے لے کی حوالی سے کمی اس لیے کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا قرآن آیات وغیرہ کی روشنی میں یہ بات ثابت کیا کہ فی خدا کا کوئی مسل نہیں اللہ کے ذات کا بھی کوئی مثل نہیں ہے اور اسی طرح فعل خدا کا بھی کوئی مثل نہیں ہے تو فعل خدا میں سے قرآن پاک ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے چیلنج دیا کہ تمام تم سب جمع ہوگا تمام ان سجن جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسے اگر کوئی قرآن لانا چاہیں تو لا یاتوں بھی مثل ہے اس کی مثل نہ سن سکیں گے پھر اللہ نے فرمایا دس سورہ عاشرِ سبری نے وہ بھی نہیں لا سکا پھر کام کر کے فرمایا ایک سورہ لیا وہ بھی نہیں لا سکا آخر میں فرمایا ایک بے حدیث یات بے حدیث مثل قرآن جیسی یعنی ایک جملہ لیا وہ بھی نہیں لا سکا تو ان کی یہ فعل خدا ہے اللہ کے کام کا کوئی مقابلہ اور مسل نہیں ہوتا لہٰذا یعنی بندہ اللہ کے فعل جیسا فعل انجام نہیں دے سکتا لہٰذا یعنی اللہ کے فیل میں اللہ کے فعل میں بھی کوئی مثل نہیں آج ہم آگے بتائیں کہ جو آج کے دس میں چار سو چھیانوے ابلک ایک میں صفات اللہ کا بھی مسل نہیں اس لیے سے کمی اسلے حویش ان کے زمین میں یہ یہ توجہ دیں گے صفات لاہی کبھی مثن یعنی اللہ کے صفات میں سے ایک علم لاہی ہے یعنی اللہ کے صفات تو بہت ہے ان میں صفات خصوصاً ثبوتیہ خود جو ہے سات صفات ہے آٹھ صفات ہے تو اللہ کے صفات لاہی کبھی کوئی زمین باب مثال پیش کر اللہ کے صفات میں سے ایک علم لاہی کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک العلیم ہے العلیم اللہ کا اور خدا علیم ہے اور قرآن پاک کی بہت سی آیات میں بہت سے آیات میں بھی اللہ کے آزما الحسنہ اور صفات میں سے ایک العلیم ذکر ہوا ہے اللہ کے علم کا بھی کوئی مشل نہیں ہاں جس طرح اللہ کے ذات کے مسن ہیں پھیل کے مشن نے اللہ کے صفات صفید میں سے ایک صفت علم اس کا بھی کوئی مشل نہیں کیونکہ ذاتِ بار تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے اور بشر کا علم محدود ہے ہاں جی اللہ کے علم جو ہے علم اللہ ہے بشر کے علم کے بارے میں اللہ نے خود فرما و ماوتی تم من العلم اللہ کلہ ہاں جی اللّہ نے خود فرمایا واما ہوتی تم من العلم اللہ کلہ عما اوتی تم منل علمی اللہ قلی اللہ یا لخذ حرمات ہاں جی اللہ لکھ حرمات انسانوں تمام انسانوں کے پاس جو علم ہے اس سے اللہ مخاطب ہے تمام انسانوں سے مخاطب ہے رماتیں تمہیں جو علم دے دیا وہ نے وہ بہت تھوڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کی علم کیا ہے اللہ لیاض بشر کے علم محدود ہے چونکہ اللہ میں ہیں تھوڑے ہیں اللہ کے علم جو ہے علم مدلاخ ہے جب کی بشر کے علم مقیت و محدود ہے اللہ کے علم ذاتی ہے اللہ بھی ذات علم ہے جب موجودات کے علم عطائی ہے اللہ نے عطا فرمایا اللہ نے عطا فرمایا جس طرح کائنات کے ہر شے کو اللہ نے خرا فرمایا ہر شے کے اندر جتنے کمالات ہیں علم ہے قدرت ہے ہاں جہ جی، جتنے بھی اچھے کمالات وہ سب بھی اللہ کا ہی کا عطا کرتا ہے لہٰذ علم بھی اللہ ہی کو عطا کرتا ہے معلومات کے علم اللہ کا عطا کرتا ہے لیکن جو ہیں اللہ تعالیٰ کا علم لامادود ہونے کی دلیل یہ آیت اور اس جیسے دیگر آیات ہیں یاد و سر کہا نمبر ایک سو نو میں اللہ فرماتا ہے کہ لو کان بحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتن کلمات ربی ولو لو جی ناو مثل مددا مات لو کان البحر اگر یہ سمندر جو دنیا دنیا میں موجود یہ سمندر ہے یا یعنی دنیا کے یہ پورا پانی اس کو اللہ نبا سے تعبیر کیا درے میں موجود یہ پانی جو سات سمندر کی شکل میں ہے لان اگر یہ سارے سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں یہ کلمات ربی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے میرے رب کے علم کو لکھنے کے لیے اس کی معلومات کو لکھنے کے لیے لنفید البہر ضرور سمندر کے یہ جو پوری سمندر جو ہے پانی سیاہی بن چکا ہے ہاں جی وہ سب ختم ہو جائیں گے ضرور ختم ہو جائیں گے قبل تنظی کلمات اس سے پہلے کہ اللہ کی کلمات ختم ہو جائیں ولاؤ جی ان بے مسلم مدد ہم اس کے برابر اور پانی لے آ جائیں یعنی یہ جو دنیا میں موضع پانی آج کے سائنس اس کو تاخیر کیا ہوئے دنیا کو جو ہے چار حصہ کر کے اس میں سے تین حصہ پانی ہے ایک حصہ خوشکی ہے تو یہ پورا تین حصہ جو پانی ہے وہ سب سیاہی بن جائے اللہ کے کلمات کو لکھنے کا اللہ فرماتے پھر بھی ہماری کلمات ختم نہیں ہو جائیں گے لیکن یہ سیاہی ختم ہو جائیں گے فرمائے پھر اگر ہم اس کو اور بڑھا دیں یہ ختم ہو گیا لکھ کے پھر اور بڑھا دیں جیسے سے لے کے آ جائیں اس پانی کے بار بار اور پانی سے ہم اس, اس سیاہی کی مدد کریں تو بھی جو ہے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ سیاہی ختم ہو جائیں گے آپ یہاں اندازہ کریں جہنگرہ میں اگر تمام سمندر کا پانی صحیح بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے تو ہاں یہ تمام جو ہے پانی میرے رب کے کلمات میں ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے اگر اس سمندر جیسی اور پانی لیا جائیں یعنی میرے رب کے کلمات اتنی کثیر و لوادود ہیں کہ ایک سمندر کا پانی ہاں جی ان کلمات تو لکھنے کے لیے شاہی بن جائیں پھر یہ شاہی ختم ہو جائیں تو ایک اور سمندر کا پانی اس پر اضافہ کیا جائے تب بھی یہ سب پانی شاہی بن کر ہاں جی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات یعنی معلومات کے خزانے ختم ہونے کا نام نشان نہیں ہوگا بلکہ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر سات سمندر اور اس پر اگر سات سمندر اس پر اور اضافہ کریں اگر سات سمندر اس پر ہاں جی اضافہ کریں تب بھی کلمات لائی ختم نہیں ہو گئے دنیا میں جو موضہ پانی ہے ان سب کو ایک سمندر سے تعبیر کیا اللہ نے تو یہ سب ختم ہو جائیں اس کو جو پھر برا دیں پھر ختم ہو جائیں پھر برا دیں پھر ختم ہو جائیں اس طرح سات دفعہ بڑھا دیں پھر بھی جو ہے ایسے ہی ختم ہو جائیں گے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو جائیں گے باقی ایک اور بعد میں آج آدمی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سات سمندر اس پر اضافہ کریں تب بھی کلمات لائے ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ سب سیائی ختم ہو جائیں گے یہ سات سمندر کا ذکر ہمارے فارم کے مطابق فرمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں اور لا تعداد بار ان سمندروں کو بر دیں پھر بھی کلمات لائی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ جو اس ذات کیونکہ ذات ارداس کا علم لامحدود ہے لامحدود کسی حدود میں نہیں آ سکتا لہذا معلوم ہوا کہ صفات لاہے کا بھی کوئی مسل نہیں لے سکا مسلیشن اس کائنات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کا کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی زاویہ سے مسل نہیں ہے لے سکم اسلوشن یعنی اس کائنات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کا کسی بھی لحاظ سے اور زاویے سے مثل نہیں اللہ تعالیٰ کا مثل اللہ تعالیٰ کا مثل کوئی مصن کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہ ہونے کی دلیل ہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی مسل نہ ہونے کی دلیل اس کائنات میں موجود تمام معلقات و موجودات ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مسل نہ ہونے کے دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود تمام معلوقات اور موجودات کہ اس کائنات میں موجود معلومات میں سے کوئی بھی شے دوسرے شے سے من جمیل جہاد یعنی ہر لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے غرض یہ کہ نو کے افراد کیوں نہ آپ کو اس پوری دنیا میں دو انسان ایسا ہلگز نہیں ملیں گے کہ وہ دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ و مصل ہو بلکہ کسی نہ کسی چیز میں ضرور فرق ہوں گے پس کائنات میں کوئی شے دوسرے شے کا ہر لحاظ سے مشابہ و مثل نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ لے سکم اسلے شیون ہے اور اس پاک ذات کو کوئی مثل اور مشابہ نہیں ہے لے سکم اسلے شا ہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے اگر آپ دو بکری کو دیکھیں اسی طرح دوسری مثال بظاہر و صحیح نگاہ میں آپ کو ایک جیسا محسوس ہوگا لیکن چرواہا کے لیے ان دونوں میں فرق نظر آئیں گے اور کسی نہ کسی زاویے سے ضرور فرق ہوں گے اسی طرح دو جروان بچے بظاہر ایک جیسا ہمیں نظر آتا ہے لیکن ان کے والدین کے نزدیک ان میں ضرور فرق رکھتے ہیں اس طرح دو خوبانی کے درا دو سفیدہ کے درا دو سیب کے درا سب میں فرق ہوتے ہیں اور ایک نو و صف ایک نو و صنف کے کی افراد کیوں نہ ہو لہٰذا یہ سب جو ہے یہ سب جو ہے بے مثل موجودات ہاں جی یہ کائنات کی یہ سب جو ہے بے مثل موجودات ذات باری تعلیٰ کے بے مثل ہونے کے مظاہر ہیں ہاں جی یہ سب جو ہے بے مثل ہے بس اللہ تعالیٰ چونکہ ہاں جی خالق اگر خود بے مثل نہ ہو ہاں اس کو کوئی مثل ہو تو پھر جو ہے وہ جو موجودات پیدا کریں گے ان کے اندر بھی ایک دوسرے میں بہت مشاورت ہوتی ہے لیکن وہ ذات بے مثل ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے تو اس کی جہاز اس کی موجودات بھی اس نے ایسے خلق کیا ہے کہ دو چیز بھی آپس میں بالکل سیم ٹو سیم حال لحاظ سے لہٰذا اور وہ ذات پاک یقیناً ایسی پاک ذات ہیں کہ جس کا کوئی مثل و مشاورہ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں لے سکا ملے شون فرما کر ہر قسم کی مثل و مشابہ کو نفی کیا اور فرمایا کہ اللہ کا کو کوئی مثل و مشابہ نہیں وہ بے مثل ذات ہے حل ہر حد سے نہ اس کی ذات کا کو کوئی مثل ہے اور نہ اس اسفاد میں کوئی مشل ہے تو اللہ تعالیٰ بے مثل ذات ہے جان کر میں لے سکا مثل شون ہاں جی اللہ تعالیٰ لے سکا مل شاپ کائنات کی چیزوں میں غور کریں نا آپ کو کوئی بھی چیز دیکھو بظاہر دیں یہ اللہ تعالیٰ کے کتنا عظیم ذات ہے ہاں جی جانوروں میں سے بھی ہاں جی درند صفت جانور جو چیرفار گوش خور ہے ان کے الگ شکلیں ہیں ہاں جی گاس کھانے والے جانوروں کے الگ شکلیں ہیں ان میں بھی کتنے عقصہ بایاں اس نے بیان کیا ہاں جی بیڑ بکریاں ہیں ان میں بھی مختلف قسمیں ہیں شکلیں ہیں صورتیں ہیں ہاں جی اور اس طرح درختان ہیں ہر طرح کی اپنی نو کی ہاں جی سفیدہ درخت کی اپنے اور جو سفیدہ درخت ان کے اپنی ایک مصوص شکل ہے ہاں جی اور دوسرا خوبانی کی درختوں کی اپنی ایک مخصوص شکل مصوصی شکل ایک چھلکا ہے اس طرح اخروج کی درخت کی اپنی ایک الگ شکل ہے پتے کی الگ شکل ہے اس پھل کی الگ شکل ہے ہاں جی اسی طرح جو ہیں سیب کی درخت کی الگ اور سیب کے پھلوں کی بھی مختلف سیب درخت مختلف پھل دیتے ہیں ہاں اس طرح ناشپاتی کی درخت اور سیب کے درخت میں فرق ہے اور اس کے پھل میں شکل میں فرق ہے ٹیسٹ میں فرق ہے ہاں جی اس طرح آپ بھی پھل حروط دیکھیں کھانے کی چیزیں دیکھیں نباتات دیکھیں حبوبات دیکھیں دانے دیکھیں ہاں جی گندم کی گندم کا جو پودا ہے اس کی الگ شکل ہے اس کی بالیوں کا الگ شکل ہے جو کہ درخت کا الگ ہے اس پودے کا الگ شکل ہے اس کی ف... بالیوں کا الگ شکل ہے دانوں کا الگ شکل ہے اس طرح ہر چیز کا تو یہ چونکہ ہمارا اللہ لے سکم اسلئے شون بادشاہ ہے لہٰذا اس نے جو چیزیں خلق فرمایا وہ بھی لے سکم مچل ش ہے لہٰذا یہ چونکہ کائنات اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے مظاہر ہے اس کا آئینہ ہے اس کائنات میں تدبر کر کے ہمیں اللہ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے اس کائنات میں ہاں اس عظیم پہاڑوں کے ذریعے سے عظیم اس سورج کے ذریعے سے سیاروں کے ذریعے سے چاند کے ذریعے سے مریخ کے ذریعے سے باقی سیاروں کے ذریعے سے ہاں اس عظیم سمندروں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قدرت اس کے عظمت کا اطراک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب ہمارا اللہ صلّم کے اور ہمارے اللہ تبار و تعالیٰ کے مخلوق ہیں اس نے پیدا کیا ان سب کو لہٰذا ان سب کے اندر جو جو کمالات ہیں وہ سب حق میں اللہ کے کمالات ہیں ان کمالات کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں ہمارا اللہ کتنے عظیم ذات ہیں کیونکہ فارسی والے ہم درون کے دروشت ایک برتن ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو آپ بٹگنا کھولیں گے تو وہی نظر آئیں گے برتن میں کوئی چیز نہ ہوتا وہ اس کو الٹا دیں پلٹا دیں اس کو ہاں تو اس میں سے کچھ بھی باہر نہیں نکلے گا لیکن اندر جو ہے وہی باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ لے سے کمیزلش ہے اس کا کوئی مشن نہیں لہٰذا اس کے موجودات میں بھی اس کے مخلوقات میں بھی اس کے تعلیم کائنات میں بھی ہاں یہ جی، ہر شے دوسرے سے الگ ہے اور یہی اس ذات اقدس کا لے سے کمیزلش ہونے کا سب سے واضح ترین روشن ترین دلیل ہے اخلوش و شعور رہنے والوں کے لیے تو آج کے درسے پر اتفاق کرتا تو آگے انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گے